كتاب الاضحيه الاضحيه واجبة على كل حر مسلم مقيم ميسر في يوم الاضحى يذبح عن نفسه وعن ولده الصغير ويذبح عن كل واحد منهم شاتان او يذبح بدنا او يذبح او بقره عن سبع ولیئی سالل فقیر ول مسافری یا مشدد ہے وہ قربانی کے جانور کو کہا جاتا ہے بھائی قربانی کا جانور بھائی عید الاضحی کے دن جو جانور ذبح کیا جاتا ہے قربانی کے طور پر اسے عزحیہ کہتے ہیں بھائی دیکھیے تاریخ حاشیے میں ہے وہ بھی دیکھ لیجیے اولہ العزیہ وہی اسم الما یوزی یہ نام ہے اس جانور کا جس کے ساتھ قربانی کی جائے بھئی، جس کے ساتھ قربانی کی جائے وہ فش شرعی اور اصطلاح شریعت میں اسم الحیوان بسنم مخصوص بسن یہ نام ہے اس مخصوص حیوان کا بسنم مخصوص جو مخصوص عمر والا ہے مخصوص عمر کے ساتھ ہے آپ جانتے ہیں بھائی بکری وغیرہ کی قربانی کرنا ہو تو کم از کم ایک سال کی ہو گائے وغیرہ کم از کم دو سال کی ہونی چاہیے اور اونٹ ہو تو کم از کم پانچ سال کا ہو پھر قربانی صحیح بھائی اسی لیے کہا بس مخصوص ان مخصوص عمر کے ساتھ ہو یو دخوبی نیت القربتی جائے اس کو قربت کی نیت سے بھائی قربت اللہ کی رضا مقصود ہے بھائی اللہ کا قرب مقصود ہے فی یوم مخصوص مخصوص دن میں ہے بھائی وہ قربانی کا دن ہے بھائی دس تاریخ ہے پھر گیارہ ہے بارہ ہے ان میں وجود شرح اتہا اس کے شرائط کے پائے جانے کے وقت بھائی شرائط آپ اس باب میں پڑھیں گے بھائی آزاد ہو مسلمان ہو وغیرہ مقیم ہو پھر قربانی واجب ہے و سبب اور جب اس کا سبب پایا جائے بھائی یعنی آدمی خوشحال ہو بھائی کیا ہو خوشحال ہو قربانی اس پر آتی ہے یاد رکھیے جس پر صدقہ فی طرح آتا ہے آگے تفصیل آ رہی ہے بھائی تو یہ تاریخ ہوئی میری کہتے موثر قربانی کرنا واجب ہے ہر آزاد مسلمان پر جو مقیم جو مسافر پر قربانی نہیں بئی موثرین خوشحال ہو مالدار ہو بائی فقیر اور ج پر قربانی واجب نہیں ہے بھئی اور خوشحال کی میں نے تفصیل بتلائی بھائی یاد رکھیے قربانی اس شخص پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے آپ نے پڑھا تھا بھائی زکات اور صدقہ فطر کے بارے میں زکات کس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس سونا چاندی کرنسی یا مال تجارت بھائی یہ بقدر نصاب موجود ہو کیا ہو بقدر نصاب موجود ہو یعنی اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونے تک پہنچتی ہے سونا چاندی کرنسی اور مالے تجارت صرف ان میں سے آئے گی اور جبکہ کہ صدق فطر میں آپ نے پڑھا صدقہ فیتر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے جس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے ضرورت سے زائد ضرورت سے مثلا ایک آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں بڑا گھر ہے بے شک آپ کے پاس کئی گاڑیاں ہیں وغیرہ یہ ساری ضرورت میں داخل ہیں لیکن اگر کوئی چیز زائد رکھی ہوئی آپ نے ویسے ہی آپ کی ضرورت نہیں اس کی اتنی پڑتی عام استعمال میں نہیں آتی تو یہ ضرورت سے زائد چیزیں ہوئیں ان کی بھی قیمت ساتھ لگانا پڑے گی بھائی زکوٰۃ میں تو ان کی قیمت نہیں لگائی جاتی تھی لیکن صدقہ فطر کے سلسلے میں ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی اور پھر یہ ان کی قیمت جب نصاب تک پہنچ جائے سونا چاندی کرنسی مال تجارت کے علاوہ اس ضرورت سے زائد سامان کو بھی ساتھ ملائیں گے تو اس سمجھ میں آیا بھائی سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت تو اس آدمی کے پاس اتنا نہیں ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے لیکن ضرورت سے زائد سامان کو بھی ساتھ ملا لیں تو اب کیا ہو جاتی ہے کتنا مال بن جاتا ہے نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی تو اور جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے سمجھ میں ہے؟ قربانی قربانی بہت بڑی عبادت ہے بھائی حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے جو شخص قربانی کرتا ہے اس قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے اس شخص کو ایک نیکی کا اجر ملتا ہے بھائی کتنا عظیم ثواب اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اور قربانی کا کہتے ہیں او خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے بھائی تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو کہتے ہیں ال وحضۃ واجبۃ علی کل حر من مسلم مقیم موثرن قربانی کرنا واجب ہے ہر آزاد مسلمان مقیم خوشحال پر فی یوم الاضحی عید الاضحا کے دن بھی 10 ذی الحجہ اور اسی طرح 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ بھی بھگوان نفسی ہی واہ ولد ہی یہاں سے آگے آپ کو بتلائیں گے صاحب قدوری کہ قربانی جو شخص کرتا ہے اپنی طرف سے بھی کرے گا اور اپنی او صغیر اولاد جو ہے نابالغ ہے ان کی طرف سے بھی اسی پر واجب ہے اسے کرنا پڑے گی بھائی سمجھ میں آیا بھائی دو تین اس کے بچے ہیں نہ بالغ ہیں اپنی طرف سے بھی قربانی کرے گا اور ان سب کی طرف سے بھی قربانی کرنا واجب ہے اس پر لیکن یہ ایک روایت ہے مارانا دوسری روایت جس پر فتویٰ ہے کہ صرف اپنی طرف سے قربانی واجب ہے بچوں وغیرہ کی طرف سے اس پر قربانی واجب نہیں ہے بھائی اور اسی پر فتوا ہے کہ صرف اپنی طرف سے کرے گا بھائی تو کہتے ہیں یز بخوان ذبا کرے گا اپنی طرف سے اور اپنے اپنی صغیر اولاد کی طرف سے یعنی نابالغ اولاد کی طرف سے یہ روایت میں نے بتلایا اس پر فتوا نہیں ہے بھائی ویز بحان شاطن اویز بہباداناتن او بقرا تنسا باطن آپ جانتے ہیں بھائی بھیڑ یا بکری ذبا کی جائے تو یہ صرف ایک شخص کی طرف سے ہوتی ہے بھائی اور اگر گائے اونٹ اونٹنی یا بیل یا بھینس یہ ذبا کرے تو یہ سات آدمیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے اس میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں بھائی کتنے آدمی سات لیکن یاد رکھیے کسی کا حصہ ساتویں سے کم نہ ہو مثلاً بھینس ذبا کرنے لگے ہیں بھینس ہے ستر ہزار کی اور سات آدمی اس میں شریک ہو رہے ہیں تو ہر ایک پر دس دس ہزار ہے ہر ایک کو دس ہزار دینا پڑے گا اگر ایک نے نو ہزار دے دیے اور ایک نے گیارہ ہزار دے دیے باقی سب نے دس, دس دس دیا ایک نے کیا کیا ایک نے گیارہ ہزار دیے دوسرے ایک نے نو ہزار. تو اس کا تو ساتویں حصے سے کم ہو گیا یاد رکھیے صورت میں کسی کی قربانی نہیں ہوئی بھائی سمجھ میں آیا تو ساتویں حصے سے کم حصہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے بھائی ہاں کم شریک ہونا چاہے تو ہو جائیں چھ آدمی مل کر کرتے ہیں پانچ کرتے ہیں تین مل کر ایک گائے بھینس کرتے ہیں درست ہے مانا نا لیکن شرط پھر بھی وہی وہ رہے گی ان دو تین یا چار میں سے بھی کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اور مقصود اس قربانی کے لیے اللہ کی قربت ہے بھائی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور لہذا کوئی بھی قربت والا شریک ہو سکتا ہے لہذا عقیقے والا ساتھ شریک ہونا چاہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے ساتھ شریک ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں ویس بخوان کل شاتن ذبا کرے گا ان میں سے ہر ایک کی طرف سے شا تن شاد کسے کہتے ہیں بھائی میں نے کیا بتلایا تھا بھیڑ بکری دونوں کو کہا جاتا ہے شاہ بش بھائی یہ یاد رکھنا ہمیشہ بھائی عموماً ہر جگہ ترجمہ اس کا بکری کے کیا جاتا ہے بکری کو نہیں کہتے بھیڑ بکری دونوں کو شامل ہے تو زیبہ کرے گا ان میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک بھیڑ یا بکری اور یز باداناتان بادانا تن بادانہ کہتے ہیں اونٹنی یا گائے کو والانا لیکن یہاں اونٹنی مراد ہے اونٹنی یا اونٹ بھائی کیونکہ بکارا خود آگے الگ آ رہا ہے بھائی او یس بخوب بدانا او بکارا تن یا ایک اونٹ یا اونٹنی او بکارا تن یا ایک گائے بیل یا اسی میں داخل ہو گئے بھینس یا بھینسہ ان سب آتین کتنے افراد کی طرف سے سات افراد کی طرف سے ولی صفقیر ولمسافری ازحیت ان اور نہیں ہے فقیر اور مسافر پر قربانی فقیر ہے جو اس کے جس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ جس پر صدقہ فطر آئے تو اس پر یاد رکھیے قربانی نہیں ہے واجب اور اسی طرح جو شخص مسافر ہے مقیم نہیں ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے وقت اور قربانی کا وقت داخل ہو جاتا ہے طلوع فجر کے ساتھ مِن يوم النحرِ قربانی کے دن بھائی قربانی کا وقت بتلا رہے ہیں کس وقت سے کس وقت تک جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے تو قربانی ہو جائے گی یاد رکھیے النحر کے دن یعنی دسویں ذی الحجہ کو طلوع طلوع فجر صبح صادق طلوع ہوتے ہی کس کا وقت شروع ہو جاتا ہے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن پھر تفصیل یاد رکھیے شہروں کے اندر آپ جانتے ہیں نماز عید ادا کی جاتی ہے دیہات میں نماز عید نہیں ہے تو شہروں کے اندر جب تک نماز عید نہ ہو جائے قربانی کرنا درست نہیں ہے اس سے پہلے اس کے بعد قربانی صحیح ہے اس سے پہلے قربانی صحیح نہیں شہر میں کہیں کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو جائے ابھی آپ کے محلے میں بے شک نہیں ہوئی لیکن کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی بس اب آپ کیا کر سکتے ہیں قربانی है. کر سکتے ہیں جبکہ دیہات میں تو عید کی نماز چونکہ ہے ہی نہیں تو وہاں تو یہ شرط نہیں ہے تو جیسے قربانی کا وقت شروع ہوا وہ قربانی کر سکتے ہیں یعنی طلوع فجر کے ساتھ ہی وہ کیا کر سکتے ہیں قربانی है. کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں وہ وقت العزیتی اور قربانی کا وقت ید قلو بھی طلوع مِن داخل ہو جاتا ہے فجر کی طلوع کے ساتھ ہی قربانی کے دن اللہ عجوز المفار مگر یہ کہ جائز نہیں ہے امصار جمع ہے مصر کی اہل امصار شہروں والے لیکن جائز نہیں ہے شہر والوں کے لیے ازب خبا کرنا حتٰسلی الامام اسلات العیدی یہاں تک کہ امام پڑھ لے عید کی نماز بھائی آپ جانتے ہیں قدیم زمانے میں ابتدا میں بھائی شہر میں ایک ہی جگہ نماز عید ادا کی جاتی تھی بھائی اور جو حاکم ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا امامت کرواتا تھا بھائی اسی لیے کہا جب تک وہ امام و حاکم عید کی نماز نہ پڑھ لے اس وقت تک قربانی کرنا صحیح نہیں اب تو علما نے اجازت دی گئی کہ عید یہاں تک کہ امام جو ہے عید کی نماز پڑھ لے فأمّا باقی دیہات والے جو ہیں پسو ذبح کریں گے بعد طلوع الوجری فجر کے طلوع ہونے کے بعد یعنی اس وقت کر لیں تو ہو جائے گی وہی جا عزت انفی ثلاثت ایمین اور قربانی کرنا جائز ہے تین دنوں میں تین دن تک قربانی جائز کون کون سے ہیں دیکھیے کہتے ہیں یوم النحر و یومان یوم النحر ہے ایک تو دسوی ضلح جا و اور دو دن اس کے بعد کے دو دن اس کے بعد اولا اولا جا اچھا یاد رکھیے یہ تین دن ہیں دن کو ذبا کرنا چاہے چاہے رات کو ذبح کرنا چاہے جس وقت بھی ذبا کرنا چاہے درست ہے بھائی لیکن رات کے وقت کہتے ہیں اس پسندیدہ نہیں مکرو ہے کہ ہو سکتا ہے جانور کی رگیں صحیح نہ کٹیں بھائی زبا صحیح طرح نہ ہو تو اس وجہ سے رات کو مکرو لکھا لیکن آج کل تو بجلی ہے روشنی ہے اگر روشنی اس قدر ہے کہ نام سے ہو سکے قربانی ہو سکتی ہے پھر تو مکرو بھی نہیں ہے بھائی اور بارہویں تاریخ بھائی جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا قربانی کا وقت ختم ہو گیا بھائی بارہویں تاریخ کو مغرب تک وقت ہے جیسے غروب آفتاب ہوگا فوراً قربانی کا وقت کیا ہو گیا ختم ہو گیا اب کن کن جانوروں کی قربانی درست ہے بھائی یاد رکھیے قربانی میں عمدہ اعلیٰ قسم کا جانور جتنا عمدہ سے عمدہ جانور انسان ذبح کر لے اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ مقصود اللہ کی رضا ہے اللہ کے حضور اس جانور کی قربانی انسان پیش کر رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے سے اچھی چیز پیش کی جائے بھائی اچھے سے اچھا جانور اب کسی جانور میں عیب ہو تو عیب والا جانور قربانی میں صحیح نہیں ہے بھائی تفصیل اب صاحب قدوری بتلا رہے ہیں کہ کون کون سے عیب والا درست نہیں ہے اور کون سا جانور جائز ہے کہتے ولا یو ذخلیہ ول اور قربانی نہ کرے بھائی عمیہ جی اندھے کی بھئی اندھا جانور ہے بھائی بل از جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہے بھائی ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے اس کی نہ کرے اور کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ نہ ہو گئی کانا جانور ہے بھئی اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے آر کہتے ہیں بھائی لنگڑے کو بھئی لنگڑے جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے اتنا لنگڑا ہے ایک ٹانگ کہ اس کو بس اس پر وزن وغیرہ ذرا بھی نہیں ڈال سکتا قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے اجفا بھائی اجفا یاد رکھیے مریل جانور بہت دبلا پتلا ہو اس کو اجفا کہتے ہیں تو اتنا دبلا پتلا جانور کی اس کی ہڈیوں میں گوت ہی نہ رہا ہو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے بھائی ویسے تھوڑا کمزور وغیرہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوئی تو کہتے ہیں ولا یوزا بل عام اور اور قربانی نہ کرے اندھی جانور کی ولا اور نہ کانے جانور کی وَا اور نہ لنگڑے جانور کی وہ لنگڑا جانور اللہ تمشی ال منسک جو چل نہیں سکتا قربان گاہ تک منسک منسخ سین پر کچرا فتحہ دونوں پڑھنا درست ہیں بھائی قربان گاہ کو کہتے ہیں وہ لنگڑا اللہ قربان گاہ تک نہیں چل سکتا اتنا لنگڑا ہے اتنا زیادہ اور ہی مریل جانور بہت دبلا پتلا جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا ہو ولا جز مختونی ونب اور کافی نہیں ہے مقت الزن وہ جانور جس کا کان کٹا ہوا ہے وہ زنب میں نے بتلایا تھا بھائی نون اگر ساکن ہو زم بن تو یہ گنا کو کہتے ہیں اور اگر نون پر فتحہ ہو زنب تو یہ دم کو کہتے ہیں تو وہ جانور جس کا کان کٹا ہو وہ کافی نہیں ہے وہ اور نہ وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو سمجھ میں آیا یہ عیب والا ہو گیا للتی اکثر ازونی ہا او زنبی ہا اور نہ ہی وہ جانور جس کا اکثر کان چلا گیا ہو یا اکثر دم چلی گئی ہو یعنی اکثر کان کٹ گیا ہو یا اکثر دم کٹ گئی ہو یعنی کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے سمجھ میں آیا مز... یا دم کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے وہ ان بقیل اکثر ازنی و زنبی اور اگر باقی ہے اکثر کان یا دم میں سے تو پھر جائز ہے بھائی کان کٹ ہے لیکن تھوڑا حصہ کٹ ہے اکثر کان کا حصہ باقی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے اور اگر اکثر کٹ گیا ہے اور تھوڑا سا حصہ باقی ہے اس کی قربانی جائز نہیں وَيَجُودُ يضحِّي اور جائز ہے کہ وہ قربانی کرے بل جما جما کہتے ہیں وہ جانور جس کا جس کے سنگ نہیں ہے بھائی سینگ نہیں ہے یہ پیدائشی سینگ نہیں یا ہے تو بہت چھوٹے ہیں بھائی بھائی اگر سینگ جانور کے ٹوٹ جائیں یاد رکھیے تو قربانی پھر بھی درست ہے لیکن اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے سینگ پھر قربانی اس کی صحیح نہیں ہے اوپر سے ذرا ٹوٹے ہو تو پھر قربانی درست ہے تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ اور جائز ہے کہ قربانی کرے جما کی یعنی وہ جانور جس کے سینگ نہیں ہے ول اور وہ جانور جو خسی ہے ولجر جربا وہ جانور جسے خارش ہو گئی خارش زیادہ جانور جو ہے بھائی تو کہتے ہیں اس کی بھی قربانی کہتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس یہ ہے کہ خارش نے اسے بالکل دبلا پتلا مریل نہ بنایا ہو باقی قربانی اس کی ٹھیک ہے بھائی وہ سولہ کہتے ہیں مجنون جانور بھائی دیوانہ جانور جو ہے اس کی بھی قربانی صحیح ہے کیونکہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا سمجھ میں آیا تو باقی باقی شرائط پوری ہوں صرف مجنون ہے جانور اس سے کوئی حرج نہیں بھائی تو کہتے ہیں جربا صولہ جو ہیں ان کی بھی قربانی جائز ہے یعنی خارش والا اور مجنون جانور ان کی قربانی جائز ہے باقاری اب آپ کو بتلا رہے ہیں کن کن جانوروں کی قربانی جائز ہے بھائی کہتے ہیں ویت مینل ایبل اور قربانی اونٹ میں سے ہے قربانی اونٹ میں درست ہے ول بکر گائے بیل کو کہتے ہیں ہمارا نا بھینس اور بھینسہ بھی اسی میں داخل ہو گئے ان کی بھی قربانی درست ہے ول غنم, غنم اور شاد کا ایک معنی ہے بھیڑ یا بکری ان کی بھی قربانی درست ہے صرف ان جانوروں کی قربانی درست ہے ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی صحیح نہیں معلوم ہوا ہرن کو شخص دبا کرتا ہے یہ قربانی درست نہیں کیونکہ قربانی میں صرف یہی جانور ہونے چاہیے بھائی وہ سنی و فسائدہ اور یاد رکھیے ان میں سے جس جانور کی قربانی کرنے لگا ہے وہ سنی ہونا چاہیے سنی سنی کس کو کہتے ہیں بھیڑ یا بکری وغیرہ میں جو ایک سال جس کی عمر پوری ہو چکی ہو اسے کیا کہتے ہیں سنی آپ بھی بھائی جب قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں بھیڑ بکری وغیرہ اس کے دانتوں کو دیکھتے ہیں بھائی وہ دانتوں سے پتا لگتا ہے بھائی یہ ایک سال کا ہو چکا ہے یا ایک سال کا نئے سال بعد اس کے دانتوں میں خاص علامت آتی ہے نئے دانت وغیرہ یا جو بھی تو وہ پتا لگ جاتا ہے بھائی. تو سنی ہونا چاہیے اور سنی کا کیا ہے بھیڑ بکری میں کتنی عمر کا ایک سال کا اور گائے بیل وغیرہ میں دو سال کا مت کم ہو گئی دو سال پورے کر چکا ہو اور اونٹ یا اونٹنی کے اندر جو پانچ سال پورے کر چکا ہے وہ سنی کہلاتا ہے تو کہتے ہیں وجوہ ظالی کا کل ہی سنی فسائدہ اور کافی ہے ان سب میں سے سنی جانور فسا ایدن زیادہ بڑا زیادہ ہو جو الز نا مگر بھیڑ اور کو پر بولا جاتا ہے بھائی بھیڑ اور دمبے مگر بھیڑ اور دمبے میں سے فہین نل جزا امین ہو جزا زال پر بھی فتحہ ہے بھائی فہین الز امین ہو اس لیے کہ اس میں سے جزا بھی کافی ہے جزا بھیڑ یا زمبے کا وہ بچہ جو چھ ماہ کا ہو چکا ہو جس کی عمر چھ ماہ ہو چکی ہے اسے کیا کہتے ہیں جزا کہتے ہیں یاد رکھیے اس کی بھی قربانی جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہو اتنا پلا ہوا موٹا تازہ ہے کے ایک سال والوں کے برابر ہی لگتا ہے اب کس کی بھی کوئی قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر سکتا ہے تو ان سب میں جو ہے سنی جانور ہونا چاہیے یا زیادہ اس سے عمر کا اللہ وانا مگر بھیڑ یا دمبا فینل جز مین اس لیے کہ اس کے اندر جزا بھی کافی ہے من لحم اب قربانی کے جانور بھائی کس کس کے لیے کھانا جائز ہے کہتے ہیں قربانی کی ہے خود بھی کھا سکتا ہے مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے فقراء کو بھی کھلا سکتا ہے جو بھی کھانا چاہے اس میں سے کھا سکتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی جی کہتے ہیں وہ مل از اور کھا سکتا ہے قربانی کے گوشت میں سے قربانی کرنے والا خود بھائی وہ کھا سکتا ہے قربانی کے گوشت میں سے وَيُتَعِمُ اور مالداروں کو کھلا سکتا ہے والفقراء اور فقراء کو کھلا سکتا ہے وَيَدَّخِرُ اور ذخیرہ کر سکتا ہے انتخاب کا مانا ذخیرہ ذخیرہ بھی کر سکتا ہے وہ استحب بلو اللہ خصد صدقہ مینسول اور مستحب ہے اس شخص کے لیے کہ وہ کم نہ کرے صدقہ کو تہائی سے تیسرے حصے سے کم صدقہ نہ کرے بھائی قربانی, قربانی کی ہے تو کم از کم کتنا حصہ صدقہ کر دینا چاہیے فقراء پر؟ تیسرا حصہ فقراء پر صدقہ کر دینا چاہیے بھائی لوگ تو سارا کا سارا جمع کر لیتے ہیں بھائی بڑے بڑے فریج رکھے ہوتے ہیں خصوصاً اسی مقصد کے لیے اور پھر کئی کئی مہینے اس کو استعمال کرتے ہیں بھائی سمجھ میں بھائی یہ تو یاد رکھیے یہ ایام قربانی جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہیں جس میں اللہ اپنے بندوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں بھائی بہت سے غربا ہوتے ہیں فقارا محتاج سال بھر بیچارے گوشت نہیں کھا سکتے خصوصا آج کل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں مہنگائی کس رفتار سے چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں تو فقارا جو پہلے گوشت تو نہیں کھا سکتے تھے بمشکل کسی طرح روٹی کھاتے تھے اب ان کے لیے روٹی کا فصول بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے تو گوشت کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے سارا سال بھائی تو یہ مہمان نوازی کے دن ہیں اللہ کی طرف سے تو اس دن صاحب افتتاح لوگ جس قدر ہو سکے انہیں قربانی کرنی چاہیے ان ایام کے اندر اللہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی نیکی محبوب نہیں ہے سب سے محبوب نیکی ان ایام میں کون سی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک قربانی کرنا ہے بھائی تو قربانی کی جائے اور فقارا میں خوب گوشت کو تقسیم کیا جائے کہ جو بیچارے سال بھر گوشت نہیں کھا سکے اب وہ بھی گوشت کھا لیں بھائی ورنہ خود تو انسان صاحب وسحت سال بھر گوشت کھاتا ہی رہتا ہے تو ان ایام میں خصوصاً فقارا کو زیادہ دینا چاہیے تو کہتے ہیں صاحب خدوری فرماتے ہیں لَهُ اور اس شخص کے لیے مستحب ہے ان من کے کم نہ کرے صدقہ تیسرے حصے سے آو يَعْمَلُ البيت اور صدقہ کر دے اس کی کھال قربانی کے جانور کی کھال کو کیا کر دینا چاہیے صدقہ کر دینا چاہیے بھائی بعض لوگ قربانی کر کے اس کی کھال بیچ دیتے ہیں نہیں بھائی آپ نے پورا جانور اللہ کے راستے میں دیا ہے قربان کیا ہے تو کھال بھی اسی کا حصہ تھی اس کو بھی کیا کرنا چاہیے صدقہ کرنا چاہیے بھائی لہٰذا اس کو بیچنا اس کے لیے جائز نہیں ہے بھائی سمجھ میں ہے؟ ہاں اگر خود استعمال کی کوئی چیز بنا لیتا ہے اس سے تو یہ اس کے لیے درست ہے جا نماز بنا لیتا ہے اس سے سمجھ میں ہے؟ دباغت دے کر پاک کر لیتا ہے خوش کر لیتا ہے اور پھر اس سے جا نماز بنا لیتا ہے یا اس سے موزے بنا لیتا ہے یا مشکیزہ بنا لیتا ہے یا کوئی کوٹ وغیرہ اس سے بنا لیتا ہے استعمال کی کوئی بھی چیز بنانا چاہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے ہاں بیچنا جائز میں ہاں لیکن اگر بیچ کر کوئی استعمال والی چیز لینا چاہے پھر یہ بھی جائز ہے اس کو بیچ دیا اور اس کے پیسوں کے ذریعے کیا کیا کوئی استعمال والی چیز جو استعمال ہوتی ہے جو ختم نہیں کی جاتی کھائے اور ختم ہو گئی اس طرح کی چیز لینا درست نہیں جو کیا کرے استعمال ہوتی ہے لمبے عرصے سے تو استعمال ہوتی چلی جاتی ہے پھر درست ہے بھائی اور اسی طرح یہ کھال وغیرہ قصائی کو بطور اجرت کے دینا بھی صحیح نہیں ہے ویسے غریب آدمی ہے تو صدقے کے طور پر اسے دے دینا درست ہے لیکن اجرت کے طور پر دینا درست نہیں ہے تو کہتے ہیں اور صدقہ کر دے اس کی کھال کو او یا مل من ہو یا بنا لے اس سے کوئی ایسا آلہ وسطہ ملو فل جو استعمال ہوتا ہو کے اندر گھر میں ان ان اور افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ ذبح کرے قربانی کے جانور کو بے دی اپنے ہاتھ سے بہتر کیا ہے قربانی کے جانور کو انسان اپنے ہاتھ سے ذبح کرے یہ افضل ہے مولانا ان کا اگر وہ اچھے طریقے سے ذبح کر سکتا ہے قربانی کرنے والا اچھے طریقے سے ذبا کر سکتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے ذبا خود کرنا چاہیے خود چھری جانور پر چلائے ویوف رہو بحل کتابی اور مکرو ہے کہ اس کو ذبا کرے اہل کتابی یعنی اہل کتاب میں سے یہودی یا عیسائی کو ذبا کرے تو یہ مکرو ہے سمجھ میں آیا مقروح تحریمی ہے ہاں البتہ قربانی ہو جائے گی بھئی وَإِذَا غَلَطَ رَجُلَانِ فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صورت یہ ہے دو آدمیوں نے ایک نے اپنے لئے بکرہ خریدا دوسرے نے اپنے لئے بکرہ خریدا اور قربانی کے دن اتفاق سے وہ بکرے آپس میں گل مل گئے پتہ ہی نہیں چلا ایک نے دوسرے کے بکرے کو ذبح کر دیا اور دوسرے نے پہلے کے بکرے کو ذبح کر دیا تو کیا قربانی ہوئی کہتے ہیں ہاں بھائی قربانی ہو گئی بھائی اور کسی پر زمان بھی نہیں آئے گا کہتے ہیں غلط اور جلانی اور جب غلطی کی دو آدمیوں نے فضا بحق الواحدی من حمل پر ذبح کر دیا ان دونوں میں سے ہر ایک نے از الآخری دوسری کی قربانی کے جانور کو اجزا انہما تو یہ کافی ہے ان دونوں کی طرف سے یعنی قربانی ہو گئی دونوں کی ولا زمان علیہما اور ان دونوں پر زمان بھی نہیں کساب العمان ایمان یاد رکھ کے علی پر زبر پڑنا پتھر ایمان یہ جمع ہے یمین کی بھائی یمین قسم کو کہتے ہیں عربی زبان میں سمجھ میں آیا بھائی اپنی کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے پکا کرنے کے لیے انسان اس کے ساتھ اللہ کے نام کو ملاتا ہے یہ کیا کہلاتی ہے یہ قسم کہلاتی ہے کہ مثلا خدا کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا تو دیکھو اللہ کے نام کو ملایا ساتھ میں. تو ایمان جمع ہے کس کی مم. یمین کی اور یمین قسم کو کہتے ہیں بھائی یاد رکھیے بغیر ضرورت کے قسم کھانا بڑی بری, بری بات ہے بھائی بغیر ضرورت کے قسم نہیں کھانی چاہیے اس میں اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے بھائی بلا وجہ ویسی قسم کھانے میں کیا ہے اللہ کے نام کی بے قرمتی ہے اور بے تعظیمی ہے بھائی علماء فرماتے ہیں بھائی کہ سچی بات پر بھی انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ قسم نہ اٹھائے بھائی سمجھ میں آئے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں اللہ کے نام کی قسم اٹھانے لگے ہیں بھائی تو سچی قسم سے بھی جس کا در ہو سکے انسان اپنے آپ کو بچائے بھائی المانا سلاستی ازرو یمین غموسوں یمیندتوں یمین رکھیے قسم تین قسم پر ہے بھائی قسم تین قسم پر ہے ایک یمین غموس ہے ایک یمین منعقدہ ہے اور ایک یمین لغو ہے یمین لح ساری تفصیل صاحب قدوری خود بھی بیان کریں گے بھائی پہلے ویسے سمجھ لیں آپ یاد رکھیے یمین غموس کہتے ہیں جھوٹی قسم اٹھانا مثلا ماضی کی کسی بات پر قسم اٹھائی کہ مثلا ایک آدمی کے پاس زید نہیں آیا تھا لیکن اس نے قسم اٹھا کر اب بتلا رہے کہ ول میرے پاس تو زید آیا تھا تو یہ ماضی کی بات پر اس نے کیا کیا جھوٹی قسم اٹھا لی بھائی یاد رکھیے یہ گناہ کبیرا ہے یمین گموز کہلاتی ہے اور یہ گناہ کبیرا ہے بھائی بہت بڑا گناہ کیا اس نے بھائی اور اس میں پھر کوئی کفارہ وغیرہ بھی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گنا کیا اس نے اب توبہ استغفار کرے بھائی دن رات اللہ اے سے توبہ اے اے اے استغفار کر کے اپنے اس گناہ کو معاف کروائے بھائی اور دوسری یمین منعقدہ ہے یمین منعقدہ مستقبل کے بارے میں کھائی جاتی ہے قسم اٹھا کر کہا کہ مثلا واللہ میں یہ کام کروں گا پھر وہ کام نہیں ہے. تو یہ مستقبل کے بارے میں ہے یہ قسم اٹھائی کہ ولہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو یہ مستقبل کے بارے میں کسی کام پر قسم اٹھائی ہے اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے اگر پورا نہیں کیا اور قسم کو توڑ ڈالا تو اس صورت میں کفارہ دینا پڑے گا بھئی. کفارے کی آگے تفصیل آ جائے گی صاحب خدوری خود بھی بتلائیں گے کہ ایک غلام آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے دو وقت کا یا انہیں کپڑے پہنائے یا اگر کوئی ان میں سے کسی پر قادر نہ ہو تو پھر کیا کرے تین مسلسل روزے رکھ لے بھائی یہ آگے تقسیم کتاب کے اندر بھی آ جائے گی یہ یمین مناقضہ تھی مستقبل کے بارے میں اس کو توڑ ڈالے تو کیا کرنا پڑتا ہے کفارہ دینا پڑتا ہے اور تیسری یمین لغ ہے یمین لغ اسے کہتے ہیں کہ ماضی کے کسی ایک کام پر قسم اٹھائی اور انسان سمجھ رہا ہے کہ میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں بات اسی طرح تھی لیکن دراصل بات ویسی نہیں تھی مثلا ایک آدمی کے پاس زید آیا تھا لیکن زید اس کے پاس آیا تھا مثلا جنوری کے مہینے میں اور وہ سمجھ رہا ہے شاید میرے پاس دسمبر کے مہینے میں آیا کے مہینے میں آیا تھا یاد رکھیے یہ لغو ہے اب یہ قسم تو جھوٹی ہوئی لیکن کیا اس کا ارادہ تھا اس نے جھوٹ کا اس کا ارادہ نہیں تھا اس لیے امید ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ نہیں فرمائیں گے اس کا گناہ وغیرہ نہیں ہے بھائی تفصیل سب کو سمجھ میں آگئی گئی بھائی اب دیکھیے کتاب پر وعلا المان والن قسمے جو ہیں وہ تین قسم پر ہیں یمین یمینسن غین پر فتح پڑھنا بھائی یمینس و یمینقدتوں یمین الغوین ایک یمین غموس ہے ایک یمین منعقدہ ہے اور ایک یمین لغو ہے فمین الغموس ہی الحلف علی امر ماضیت عمد فی تو یمین غموس جو ہے ہی الحلف یہ قسم اٹھانا ہے حلف کا بھی وہی ماننا ہے جو قسم کہ بھائی حلف اٹھانا قسم اٹھانا ہی الحلف اعلی امر ماضین یہ قسم اٹھانا ہے امر گزشتہ کام پر گزشتہ کسی عمر پر تو یہ قسم اٹھانا ہے کسی گزشتہ عمر پر یتعمد مد الکری بفی کے ارادہ کرے جھوٹ کا اس کے اندر یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے آج کل تو لوگ پرواہ نہیں کرتے بھائی یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ ہے کبیرہ بھائی سمجھ میں آیا جیسے اور گناہ کبیر ہیں بھائی چوری ڈاکہ زنا وغیرہ یہ گناہ کبیر ہے اسی طرح یہ بھی گناہ کبیر ہے بھائی تو فہاد ہل تو یہ قسم جو ہے یسم بہا صاحب گناگار ہوگا اس کی وجہ سے اس کا صاحب بھائی یہ قسم والا جو ہے صاحب صاحب المین یعنی قسم والا گناہگار ہوگا اس قسم کی وجہ سے قسم والا ولا کفارا تفیہ اور اس کے اندر کفارہ بھی نہیں ہے گناہ ہوا بہت زیادہ تو اس میں کفارہ نہیں ہے اللہ توبہ طول استغفارہ سوائے توبہ اور استغفار کے بھائی دن رات اب کیا کرے توبہ استغفار کرے بھائی اس بہت بڑا گناہ کیا اس نے بھائی یاد رکھیے صاحب قدوری نے فرمایا اللہ معاون گزشتہ معاملے پر گزشتہ معاملہ ہونا ضروری نہیں ہے یہ ویسے قید لگا دی کیونکہ عموماً ہوتی کس کے اندر ہے گزر ماضی, ماضی, ماضی میں زمانۂ حال کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے سمجھ میں آیا زمانہ حال کے بارے میں مثلاً بھائی ایک شاخ دوسرے کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے اور لاہور میں ہے لیکن اس کو ٹیلی فون پر کہتا ہے واللہ میں اس وقت کہاں پر ہوں فیصلہ آباد میں ہوں تو حال پر اس نے کیا کی جھوٹی قسم اٹھا لی سورج سمجھ میں آ یہ یا کہ ایک شخص قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ میرے اوپر فلاں کا قرضہ نہیں ہے حالانکہ اس پر اس شخص کا قرضہ ہے بھائی تو یہ زمانہ حال میں قسم اٹھائی ہے اور جھوٹی قسم اٹھائی ہے یہ سب یمین غموس میں آ بھائی ان الامر ان يفعله او لا يفعله اور منعدہ وہ یہ ہے کہ قسم اٹھائے کسی الامر مستقبل کے کسی امر پر کسی کا معاملے پر ائیاں فالحو کہ ایسا کرے گا اولا فالح یا اسے نہیں کرے گا فعیدہ حانیسہ یحنسو کا معنی ہے قسم توڑنے کے گناہگار ہونا تو کسی سے کوئی شخص قسم اٹھا لیتا ہے کسی مستقبل کے کام پر کہ یہ کام کرے گا یا یہ کام نہیں کرے گا فَإِذَا حَنِسَ فِي دَلِكَ جب وہ حانیس ہو جائے اس کے اندر یعنی قسم توڑ ڈالے اس نے تو کہا تھا میں ایک کام نہیں کروں گا پھر اس نے کر لیا تو لَزِمَتُ بُلْكَفَارَةُ تو تو اس پر کفارہ لازم ہے وَيَمِينُ الْلَغْبِ اور تیسری یمینِ لَغْبِ ہے ہوا وہ یہ ہے اَن يَخْلِفَ عَلَىٰ أَمْرٍ مَاضٍ کہ قسم اٹھاتا ہے ماضی کے کسی امر پر ماضی کے کسی معاملے پر وَهُوَ يَظُنُّ اور وہ قسم اٹھانے والا سمجھ رہا ہے اَنَّهُ كَمَا قَالَ کہ یہ معاملہ اسی طرح ہے جیسے, وہ کہتا جیسے, وہ کہتا جیسے اس نے کہا خلا اور حال یہ ہے کہ معاملہ اس کے خلاف ہے بھائی ایسا معاملہ اس نے کہا زید میرے پاس دسمبر میں آیا اس نے قسم اٹھا لی اس کا یہ گمان ہے کہ دسمبر میں ہی آیا تھا لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے وہ تو دسمبر میں نہیں آیا تھا بلکہ جنوری میں آیا تھا نرجو اللہ تعالی بہا صاحب بس یہ جو قسم ہے ہم امید کرتے ہیں نرجو کا معنی امید کرنا نرجو ہم امید کرتے ہیں اللہ, اللہ تعالی کہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے اللہ تعالی یعنی اللہ گرفت نہیں فرمائیں گے بہا اس قسم کی وجہ سے صاحبہ قسم والے کا قسم کھانے والے کا موخذہ اللہ نہیں فرمائیں گے ول قاصطی والناس رنسی اور قاصط قصد سے ہے ارادہ کرنے والا بھائی ایک آدمی ارادے کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے ایک آدمی اس کو دوسرے نے زبردستی قسم کھلوائی اور ایک آدمی اس نے بھولے سے قسم اٹھا لی کہتے ہیں تینوں کا حکم ایک ہے تینوں صورتوں میں قسم ہو گئی بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی تو کہتے ہیں ولقاس یمینی ولک رو ناسی اور ارادے ارادہ کرنے والا قسم میں ول اور رہ جس پر زبردستی کی گئی ہے والناسی ناسی اور بھولے, بھولنے والا ان یہ سارے کیا ہیں برابر ہیں ایک ہی حکم ہے سب کا ومن وہ او مخلوف صوا ان بے ایک آدمی نے قسم اٹھائی تھی میں یہ کام نہیں کروں گا وہ بھولے سے اس نے کام کر دیا یادی نیرے قسم اس نے وہ کام کر لیا کہتے ہیں یہ اور ارادے کے ساتھ بھولے سے کرنے والا اور ارادے سے کرنے والا دونوں برابر ہیں یا کسی نے زبردستی اس سے وہ کام کروایا بھائی یہ بھی برابر ہے چاہے بھولے سے کرے جان بوجھ کر کرے یا زبردستی کروائے تو کہتے ہیں وَمَن فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُقْرَحًا أَوْ نَاسِيًا اور جس نے قسم اٹھائی تھی مخلوف علیہ وہ امر جس پر اس نے قسم اٹھائی تھی میں زید کے گھر نہیں جاؤں گا بھائی اب چاہے وہ بھولے سے چلا جائے چاہے ارادے سے چلا جائے چاہے کوئی اسے زبردستی لے جائے تینوں صورتوں میں حکام ایک ہی ہے تو کہتے ہیں وہ منفا مخلوف علیہ مکر اوناسین فہو سوا اور جس نے فیل کیا وہ مخلوف جس پر اس نے قسم اٹھائی تھی وہ فیل کیا مکرہن زبردستی اس پر کی گئی اوناسین یا بھولے سے کیا فہو فواہن تو وہ برابر ہے تعالی او بسم من اچھا قسم کس کس کی جائز ہے اور کس کی جائز نہیں بھائی ضابطہ یاد رکھیے خالق مخلوق بھائی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے گئی کیا ضابطہ بیان ہوا مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خالق یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائے ہاں البتہ خالق سے کوئی پوچھ نہیں سکتا خالق اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھانا قسم اٹھا سکتے ہیں بھائی خالق اپنی مخلوق میں سے جس کی قسم اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں جبکہ مخلوق کے لیے خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں اب کچھ اللہ کے نام ہیں کچھ اللہ کی صفات ہیں کن کن چیزوں کی قسم اٹھا سکتے ہیں یاد رکھیے خدا کی ذات کی قسم اٹھانا جائز ہے خدا کی ذات کی قسم اٹھانا ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم تو دیکھو کس کی قسم اٹھائی اللہ کی ذات کی اور ایک ہے کہ اللہ کی کسی صفت کی قسم اٹھاتا ہے اس میں تھوڑی تفصیل یاد رکھیے گا اللہ کی ذات کی قسم اٹھائی وہ تو قسم ہو گئی درست ہے اللہ کی کسی صفت کی قسم اٹھاتا ہے مثلا کہتا ہے اللہ کے غضب کی قسم اللہ کے ناطی ناراضگی کی قسم اللہ کے علم کی قسام یا اللہ کے کلام کی قسم یہ اللہ کی صفات پر قسم اٹھا رہا ہے تو یاد رکھیے قسم میں سارا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے عام لوگوں پر دار و مدار ہے اگر اس قسم کی قسم عام لوگوں میں رائج ہے تو قسم ہو جائے گی اگر اس قسم کی اس قسم کی قسام لوگوں میں رائج نہیں ہے تو یہ قسم بھی نہیں ہوئی ذابطہ سمجھ میں آیا اللہ کی ذات کی قسم اٹھائی پھر تو قسم ہو گئی صفات کے کی اندر کیا تفصیل ہے کہ دیکھیں گے اس کا رواج ہے یا رواج نہیں اگر اس قسم کی قسم کا رواج ہو لوگوں لوگ اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں پھر تو وہ قسم ہو جائے گی اور اگر لوگ اس قسم کی قسمیں نہیں کھاتے تو یہ قسم بھی نہیں ہوئی مثلاً ایک آدمی نے قسم اٹھائی اللہ کے غضب کی قسم میں زید کے گھر نہیں جاؤں گا تو کیا یہ قسم مناقض ہو گئی اب یہ زید کے گھر جائے گا تو قسم ٹوٹے گی اور اسے کفارہ دینا پڑے گا تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ قسم مناقض نہیں ہوئی کیونکہ اس طرح کی قسم کا رواج ہی اللہ کی صفت کی قسم اٹھا رہا ہے اور اس کا رواج ہی نہیں ہے تو قسم ہی نہیں ہوئی جب قسم نہیں ہوئی تو زید کے کر جائے گا تو قسم تھی نہیں تو ٹوٹی کہاں سے اس قسم ٹوٹتی تو کفارہ آتا لہذا کفارہ بھی نہیں تفصیل سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی تو کہتے ہیں بلیمین باللہ تعالی اور قسم جو ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ ہوگی یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ اوسمن من, من ہی یا اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ ہوگی کر رحمانی ور رحیم جیسے رحمان اور رحیم ہے کوئی قسم اٹھاتا ہے رحمان کی قسم رحیم کی قسم یہ منعقد ہو گئی کیونکہ اللہ کے اسما میں سے ہے اوب صفت عمین صفاتی ذاتی یا اللہ کی صفت اس کی صف اللہ کی ذات کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے کا عزت اللہ اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہے و جلالی ہی اللہ کے جلال کی قسم وہ کبریا ہی اور اللہ کی بڑائی کی قسم اللہ کی عظمت کی قسم بھائی تو یہ بھی درست ہے مارانا اس قسم کی بھی لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں بھائی قسم منعقد ہو جائے گی اللہ کو مگر قسم اٹھانے والے کا یہ قول وعلم قسم ہے اللہ کے علم کی اب یہ قسم تو اس کا تو رواج ہی نہیں ہے لہٰذا یہ قسم شمار نہیں بس وہ ذاتہ یاد رکھنا بھائی جو میں نے بتلایا صفت کی قسم اٹھائی تو اگر اس کا رواج ہے تو قسم ہوئی رواج نہیں تو قسم بھی نہیں تو کہتے ہیں مگر قسم کھانے والے کا یہ قول و علم اور اللہ کے علم کی اللہ کے علم کی قسم ف نہ لا یقون بس یہ جو ہے قسم نہیں ہوگی وہ انحفہ صفت صفات الف علی اور اگر قسم اٹھائی اللہ کی صفات فیل میں سے کسی صفت پر صفات فیل صفات فیل سے کیا مراد ہے صفات فیل وہ صفت کہ جو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کیا جاتا ہے اور اس کی ضد کے ساتھ بھی متصف کیا جاتا ہو وہ صفت فیل کہلاتی ہے جیسے والا نام جیسے رضا ہے رضامندی بھائی اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے غضب آتا ہے سمجھ میں آیا دیکھو اللہ کو رضا مندی کے ساتھ بھی متصف کیا جاتا ہے اور غزب کے ساتھ بھی متصف کہ اللہ ناراض ہوں گے کہا جاتا ہے یا نہیں بھائی اللہ اس سے راضی ہوں گے تو یہ وہ صفات افیل ہیں دیکھو ضد ہیں دوسرے کی اسی طرح بھائی یہ عطا اور منع ہے بھائی اللہ عطا کرنے والے ہیں اللہ ہی روکنے والے ہیں چاہے تو کسی کو کوئی چیز روک دیں نہ عطا فرمائیں سورج سمجھ میں آ گئی تو ایک دوسرے کی ضد ہیں تو یہ صفات فیل کہلاتی ہیں جن تو وہ صفت جس کے ساتھ اللہ کو متصف کیا جائے اور اس کی ضد کے ساتھ بھی متفق کیا جائے وہ صفت فیل ہے تو کہتے ہیں وہ انحف صفت صفات اور اگر قسم اٹھائی اللہ کی صفات فیل میں سے کسی صفت پر غزب اللہ و سخت اللہ غزب اور سخت کا ایک معنی ہے غصہ اور ناراضگی جیسے اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کی قسم لم یقن حالفا تو یہ قسم اٹھانے والا نہیں یہ شخص قسم اٹھانے والا نہیں شمار ہوگا بھائی ضابطہ وہی چل رہا ہے بھائی کہ ان کو عام لوگوں میں اس کو قسم نہیں سم... اس قسم, کی قسم کا رواج نہیں کن خالفا اور جس نے قسم اٹھائی اللہ عز وجل کے علاوہ کی لم یقن خالفا تو وہ قسم اٹھانے والا نہیں یعنی وہ قسم شمار نہیں ہوگی کیونکہ میں نے بتایا مخلوق کے لیے خالق کے علاوہ اور کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں نبی علیہ السلام جیسے نبی علیہ السلام کی قسم بھائی کوئی قسم اٹھاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھائی سمجھ میں آیا ول اور قرآن کی قسم اور کاغبتی کی قسم تو یہ یاد رکھیے یہ قسمیں مناقض نہیں ہوئی یہ قسمیں مناقض نہیں لیکن اس میں یاد رکھیے بھائی بل کو صاحب قدوری نے ذکر کیا لیکن علماء نے لکھا ہے کوئی قرآن کی قسم اٹھائے تو یہ قسم مناقض ہو جائے گی یہ قسم کیا ہوگی کعبہ کی قسم اٹھائے یہ قسم مناقض نہیں ح صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی یہ منعقد نہیں لیکن قرآن کی قسم اٹھائی تو یہ منعقد ہو گئے بھئی کیا وجہ ہے آپ نے ہمیں ابھی بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا درست نہیں اور اب آپ فرما رہے بتلا رہے ہیں مسئلہ کہ قرآن کی قسم درست ہے وجہ یہ ملانا کہ قرآن کلام اللہ ہے قرآن کیا ہے کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے کلام اللہ کی صفت ہے بھائی تو اور ذاتہ پڑھ چکے ہیں اللہ کی ذات کی قسم بھی صحیح ہے اور اللہ کی صفات کی قسم بھی صحیح ہے بشرطی اس کا رواج ہو اور اس کا رواج ہے یا نہیں لوگ قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے بھائی تو قرآن کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے تو اس کی قسم کلام اللہ کی قسم گویا کہ اللہ ہی کی قسم ہے لہذا درست ہے بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی اسی طرح اور کی کوئی قسم اٹھا لے یاد رکھیے قسم منعقد نہیں ہوتی دوسرے سے کہا تیری قسم ہے تیرے سر کی قسم ہے تمہاری آنکھوں کی قسم ہے سمجھ میں آیا تمہاری جان کی قسم ہے یہ سب مانا یا ان میں سے کوئی بھی قسم درست نہیں یا میرے بچے کی قسم ہے فلاں کی قسم ہے یہ درست نہیں بھائی کوئی بھی صحیح نہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے بھائی سمجھ میں آیا یہ نہیں منعقد نہیں ہوئی تو آدمی اب کھائے نہیں بھائی قسم تو کھائی جاتی ہے کسی کی تعظیم کے لیے بھائی اور آپ کو ضابطہ بتلا دیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا درست نہیں ہے بھائی کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے بھائی گناہ کا کام ہے اسی طرح بعض جو دوسرے کو قسم دیتے ہیں تجھے قسم ہے بھائی دوسرے کے دینے سے قسم نہیں ہوتی خود انسان قسم اٹھائے تو پھر ہوتی ہے تو اگر کوئی اور آپ کو اس طرح کہتا ہے کوئی اعتبار بار نہیں بھائی اس بات کا کوئی قسم نہیں ولف بخروف القسمی بخروف القسمی صلاس اب یاد رکھیے عربی زبان کے بارے میں یہ کچھ باتیں ذکر کریں گے عربی زبان میں یاد رکھیے قسم جو ہے وہ حروف قسم کے ذریعے اٹھائی جاتی ہے قسم کے لیے عربی میں تین حروف استعمال ہوتے ہیں و جیسے کوئی کہتا ہے والله اس کا کیا معنی ہے اللہ کی قسم یا با استعمال ہوتی ہے بالله کیا معنی اللہ کی قسم یا تا استعمال ہوتی ہے تلہ یعنی اللہ کی قسم تو یہ تین حروف استعمال ہوتے ہیں بھائی وہی ہی بتانے لگے کہتے ہیں والحلف بحروف القسم بحروف القسم قسم قسم حلف جو ہے یعنی قسم جو ہے حروف قسم کے ذریعے ہوگی وحروف القسم القسمی اور حروف قسم جو ہیں وہ ہیں الواؤ ایک واو ہے کا قول ہی جیسے کسی کا یہ قول وال الباؤ اور دوسرا الحرف کیا ہے با ہے کا قول ہی جیسے قسم اٹھانے والے کا یہ کہنا باہی یعنی میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تیسرا ہرتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کیا کہتا ہے طل اللہ کی قسم وقت مر الروفون خالفا پھر یاد رکھیں عربی زبان کی بات اب چل رہی ہے بھائی یہ حروف قسم کبھی کبھار عبارت میں ذکر کیے جاتے ہیں کبھی عبارت میں سے حذف کر لیا جاتا ہے لیکن تقدیرن وہاں وہ موجود ہوتے ہیں یعنی فض کر لیا گیا کہ یہ اب بھی یہاں پر موجود ہے عبارت سے ختم کر دیا لیکن موجود ہے یہاں پر تو کہتے ہیں اور کبھی ان حروف کو مقدر کیا جاتا ہے فیقون فن تو بھی وہ شخص کیا ہے قسم اٹھانے والا ہے کہ قول ہی جیسے قسم اٹھانے والے کا یہ قول اللہ اللہ لأف سمجھ میں آیا تو اصل میں کیا ہے واہو کا ذات کو حذف کر دیا لیکن تقدیرن اب بھی یہاں موجود ہے اسی لیے لفظ اللہ پر کسرا پڑا کیونکہ وہ و کیا کر رہا ہے اس کو کسرا دے رہا ہے جر دے رہا ہے بھائی ہاں اس کو نصب بھی بات کہتے ہیں اس پر اب نصب پڑا جائے گا جب وہ کو گرا دیا آپ نے بات کہتے ہیں کسرا ہی پڑھیں گے بات کہتے ہیں یوں پڑھ سکتے ہیں اللہ لا, لا افعل کذا قسم ہے اللہ کی میں ایسا نہیں کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا وقال ابو حنیفہ ترحمہ اللہ تعالی اذا قال وحق اللہ فلیس بحالف امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں جب کہا کسی شخص نے وحق اللہ اللہ کے حق کی قسم کیا قسم اٹھائے اللہ کے حق کی قسم فلئی بحالفین تو وہ قسم اٹھانے والا نہیں اس کو قسم شمار نہیں کریں گے ہاں اس کے بجائے اگر یہ کہتا ہے وحق حق کی قسم تو حق تو اللہ کے اسما میں سے ہے پھر قسم ہو جائے گی بھائی لیکن یہاں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ اللہ اللہ کے حق کی قسم بھائی تو قسم کا دارومدار و عرف پر عرف میں اس طرح کی قسم نہیں اٹھائی جاتی اس لیے یہ قسم نہیں سورج یہ آدمی یوں کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ بھی قسم ہے اللہ کے نام کو ذکر نہیں کرتا صرف یہ کہہ دے میں قسم اٹھاتا ہوں یہ بھی قسم ہو گئی یاد رکھیے دیکھا اللہ کے لفظ نام کو ذکر ہی نہیں کیا صرف کیا کہا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں تو اپ یہ نہ کہیے گا بھئی یہ قسم نہیں ہوئی یہ قسم ہو گئے مناقض ہو گئے تو اب وہی الفاظ بतला रहे हैं कहते हैं व اذا قال اقسمو جب کسی شخص نے کہا اقسمو میں قسم کھاتا ہوں دیکھو اللہ کا نام ہے ساتھ نہیں پھر بھی مناقض ہو گی۔ او اقسم بالله یا کیا کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں او اخلق وہی معنی جو اقسمو کا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں او احلف بلّاہ یا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں او اشہد یا میں گواہی دیتا ہوں او اشہد بلہ یا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں فہو فن تو ان سب صورتوں میں یہ شخص کیا ہے قسم اٹھانے والا ان لفظوں میں سے جو بھی استعمال کر لے وہ کردا اور اسی طرح قسم اٹھانے والے کا یہ کہنا وَعَهْدِ واہدہ کسی نے یوں کہا واہد اللہ عہد کے عربی میں وعدے کو کہتے ہیں واہد اللہ اللہ کے عہد کی قسم اللہ کے وعدے کی قسم و میساخی بھی عہد ہی کو کہتے ہیں بھائی وعدے کو جو معاہدہ وغیرہ ہو اچھا وہ اللہ کے عہد کی قسم اس کا بھی وہی ترجمہ تو بتلایا وکال کا اسی طرح بتلایا کیا لکھ پیچھے پڑا پڑی آپ نے قَوْلُهُ اللَّهِ اور اسی طرح ہے قسم اٹھانے والے کا یہ قول اللَّهِ یعنی یہ بھی قسم شمار ہوگی یہ قسم ہے اور اگر کسی شخص نے یہ کہا علیہ نظر مجھ پر نظر ہے نظر منت کو کہتے ہیں بھائی منت کو ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دس رقع نواخل پڑھوں گا تو یہ منت کہلاتی ہے اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں بھائی تو یہ لفظ استعمال کرتا ہے کوئی شخص بھائی مجھ پر کیا ہے نظر ہے یعنی منت ہے او نظر اللہ یا مجھ پر اللہ کے لیے نظر ہے اللہ کی منت ہے اللہ کے لیے تو یاد رکھیے اسف یمین یہ بھی کیا ہے قسم ہے یہ جو منت والی یہ بھی قسم کے درجے میں ہے ان قال ان فالتو کا بھئی ایک آدمی کہتا ہے اگر میں فلاں کام کروں تو میں یہودی ہوں یا کہتا ہے اگر میں فلاں کام کروں تو میں عیسائی ہوں یا میں اگر فلاں کام کروں تو میں مشرق ہوں یا کافر ہوں کہتے ہیں کان یا مینا یہ کیا ہوگا یہ قسم ہوگی یہ قسم شمار ہوگی سمجھ میں آیا بھئی؟ یعنی یہ قسم ہے اگر اس کام کو اس نے پورا نہ کیا جو بات کی تھی اس کو پورا نہ کیا تو پھر ہانش ہوگا اور اس صورت میں کیا دینا پڑے گا کفارہ دینا پڑے گا مثلا کہتا ہے بھائی ایک شخص نے کہا اگر میں فلاں کام نہ کروں تو بے ایمان ہو کر مروں بلا ایمان کے میں مروں یا یوں کہتا ہے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو مرتے وقت مجھے ایمان نصیب نہ ہو تو یاد رکھیے یہ قسم شمار ہے بھائی کیا شمار ہوگی قسم شمار ہوگی اور اگر وہ کام اس نے کر لیا تو خانص ہو جائے گا اب کیا دینا پڑے گا کفارہ دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وہ ان خال ان فالتو کا دا فن اور اگر کسی نے کہا اگر میں اے وہ ولاں کام کروں تو میں یہودی ہوں یہودی ہوں گا او نسرانی میں عیسائی ہوں او مجوسی یونیا میں آتش پرت ہوں او مشرک ہوں میں مشرق ہوں او کافر انیا میں کافر ہوں کان یمینہ تو یہ یمین ہے غزب اللہ اوسختن اور اگر کسی شخص نے یوں کہا اگر میں فلاں کام کروں فالیہ حضب اللہ تو مجھ پر اللہ کا حضب ہو او سختو ہو اگر میں پلا کام کروں تو مجھ پر اللہ کا فخص یعنی اللہ کی ناراضگی ہو فلیس سبھی خالفین تو یہ خلاف یہ قسم نہیں ہے وہ فلح سبھی تو وہ قسم اٹھانے والا نہیں ہے اوپر والی جو باتیں گزری دیکھیں اس میں اس نے کفر کی بات کی تھی سمجھ میں آیا کفر کی بات کی تھی اور یہاں کفر کی بات نہیں ہے بھائی وقذالک اور اسی طرح ان قال اگر یہ کہا قسم اٹھانے والے نے ان فال تو قظا فانا ظان اگر میں نے ایسا کیا فانا ظان تو میں زینا کا زینا کرنے والا ہوں او شارب الخمر یا میں شراب پینے والا ہوں او آ بن یا میں سود کھانے والا ہوں تو یہ قسم اٹھانے والا نہیں شمار ہوگا تو ان مثالوں میں دیکھیں اس نے گنا کو ذکر کیا ہے وہ جو پہلی مثالیں گزری تھیں اس میں کس کو ذکر کیا تھا کفر کو ذکر کیا تھا اور اس میں صرف ایک گنا زنا گناہ ہے شراب پینا گناہ ہے سود کھانا گناہ ہے ان کا کرنے والا کافر نہیں ہوتا لہذا یہ یمین شمار نہیں ہوتی بھائی اسی طرح کوئی شخص اگر کہتا ہے مولانا اگر فلاں کام کروں تو میرے ہاتھ ٹوٹیں بھائی سمجھ فلاں کام کروں تو میرے ہاتھ ٹوٹیں یا میرے دیبے پھوٹے یا میں کوڑھی ہو جاؤں یا میرا بدن پھوٹ نکلے یا مجھ پر خدا کا غضب ٹوٹے یا اگر میں فلاں کام کروں تو آسمان پھٹ جائے یا میں فلاں کام کروں تو دانے دانے کو محتاج ہو جاؤں یا فلاں کام کروں تو مجھ پر خدا کی مار پڑے بھائی خدا کی پھٹکار پڑے اور اگر فلاں کام کروں تو میں سور کھاؤں وغیرہ یہ ساروں کا یہی حکم ہے یہ قسم شمار نہیں بھائی تو کہتے ہیں و قد کا انفال انفالتو قداف ان شاربرین قَدَا او آکل شَارِبُ أَو اور اسی طرح اگر کہا کہ میں نے اگر وہ کام کیا تو میں زانی ہوں یا شرابی ہوں یا سود خور ہوں فلے سبھی تو وہ قسم اٹھانے والا نہیں ہے وہ کفارت اب قسم کا کفارہ بیان کرنے لگے و کفارت المین عشف اور کفارہ یمین کیا ہے رقابہ ہے ایک گردن کا آزاد کرنا ہے ایک گردن کا آزاد کرنا ہے یوجی افیحا ماں یوجی زہار کافی ہے اس کفارہ قسم کے اندر ما ماں سے مراد کیا ہے رقبہ مراد ہے کون سے رقبہ کرے گا بھائی کہتے ہیں یوجز افیحا اس کفارہ قسم میں کافی ہے ماں وہ رقبہ یو جز افی زہار جو کافی تھی اس کے اندر کفارہ زہار میں اور کفارہ زہار میں آپ نے کیا پڑھا تھا کوئی غلام آزاد کر دے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے غلام ہو چاہے باندی ہو چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو کوئی بھی غلام آزاد کر دے سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی ہاں کفارہ قتل بھائی اس میں آپ نے پڑھا بھائی کفارہ قتل میں مومن غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے جب کہ اس کے اندر مومن کی قید نہیں ہے بھائی وہ انشا عقصا مساکین اور اگر چاہے تو کپڑے پہنا دے دس مسکینوں کو کل لواہن سو بن ہر ایک کو ایک کپڑا زیادہ یا اس سے زیادہ ایک کپڑا ہر ایک کو کم از کم دے یا زیادہ دے دے بھئی دو دو کپڑے ہر ایک کو دے دے بھئی کم از کم تو ایک کپڑا ضرور ہو اور کتنا ہو بھئی ایک کپڑا کہتے ہیں وہ ادنا ہو ما یوزی فلاطو اور کم سے کم اس کی مقدار وہ ہے کہ اس کے اندر نماز جائز ہو کم از کم اتنا کپڑا دے جس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہو سمجھ میں وہ انشا اور اگر چاہے تو اتوام آشرات مساکینہ اور اگر چاہے تو کھانا کھلا دے دس مسکینوں کو کل اترانی تھی کفارت اظہاری جیسے کہ کھانا کھلانا تھا کپار اظہار کے اندر فارے زہار کے اندر بے یعنی ہر مسکین کو نصف سا گندم دے دے یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور دے دے تو نصف سا گندم کم از کم ہر فقیر کو دے اور نصف سا کتنی ہے یاد رکھیے پونے دو سیر سے آٹھ چھٹانک اوپر ہے بھائی کونے دو سیر سے آج چھٹ آنکھ اوپر بھائی یا اگر ویسے کھانا ہی کھلانا چاہتا ہے روٹی بنا کر کھلانا چاہتا ہے تو پھر دو وقت کا دے دے کیونکہ ایک دن کی ضرورت پوری ہو جائے بھائی صبح کا کھانا بھی کھلا دے دوپہر کا اور شام کا بھی کھلا دے فعلم یقد اعلیٰ احادیاءی بس اگر وہ قادر نہیں ہو, نہ ہوا ان میں سے ان تین چیزوں میں سے کسی ایک پر بھائی ان تین میں سے جو چاہے کر لے چاہے غلام کو آزاد کرے چاہے دس مسکینوں کو کپڑے دے دے چاہے دس مسکینوں کو کھانا کھلا دے مرضی ہے جسے چاہے جس صورت کو چاہے اختیار کر لے لیکن اگر ان میں سے کسی پر بھی قادر نہیں غریب اور محتاج آدمی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سمجھ میں آئے تو فام ایام متتابعات تو روزے رکھ لے تین دن متتابعات دن مسلسل بھائی پیدر پہ مسلسل تین روزے رکھ لے ویسے تین روزوں کی اجازت نہیں ہے بھائی جب یہ اوپر والے تین میں سے کسی کی استطاعت نہ ہو پھر تین روزے رکھنے کی اجازت ہے اور وہ تینوں روزے مسلسل ہونے چاہیے اگر مسلسل نہ ہوئے تو پھر درست نہیں فارت بھائی ایک آدمی ہے اس نے ایک بات پر قسم اٹھا لیا میں کابو کا فلاں کام نہیں کروں گا ابھی اس نے قسم نہیں توڑی پہلے سے یہ کفارہ دینا چاہتا ہے کیا کفارہ دے سکتا ہے کہتے ہیں نہیں پہلے کفارہ دے بھی دے گا تو وہ کفارہ شمار نہیں جب اس کام کو کرے گا قسم کو توڑے گا پھر کفارہ دینا پھر دوبارہ کفارہ دینا پڑے گا تو کہتے ہیں فَإن اگر مقدم کر دیا کپارے کو ہنس پر یعنی قسم توڑنے پر لم یوجی ہی تو کافی نہیں اس کے لیے وہ منحل فلا معافی مسلو اللہ اولا اباہ اولا بھائی ایک آدمی وہ گنا پر کوئی قسم اٹھا لیتا ہے کیا کرتا ہے قسم اٹھا لی مسن کے اللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا یا ولہ میں اپنے والد سے بات نہیں کروں گا یا ولہ میں خلا کو ضرور قتل کروں گا تو کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کو توڑ دے کیا کرے قسم کو توڑ دے اور پھر قسم کا کفارہ دے دے وجہ یہ کہ دیکھا جائے تو قسم پر عمل کرتا ہے تو بھی گناہ کا کام اور قسم توڑتا ہے یہ بھی گناہ کا کام لیکن قسم توڑنے کی صورت میں پھر تلافی ہو جاتی ہے قسم کا کفارہ دے دے آدمی لیکن قسم پوری کرتا ہے تو اس کی تلافی کی نہیں تو کون سی صورت افضل ہے بھائی وہ صورت جس میں گنا کرے اور تلافی نہ ہو یا وہ صورت جس میں گناہ کرے اور پھر اس کی تلافی کر دے جس میں کیا کرے تلافی کر دے لہذا تلافی کی صورت میں جس نے قسم اٹھائی کسی گناہ کے کام پر مسلم مثال کے طور پر کہ اللہ کے وہ نماز نہیں پڑھے گا او لا یو کلیما یا اپنے والد سے بات نہیں کرے گا او لا یا فلان یا فلاں کو ضرور قتل کرے گا بغی ان سا نفسا ہو تو مناسب ہے اس کے لیے یعنی واجب ہے کہ وہ اپنے, نفس کو اپنے آپ کو ہانش کر دے کفر ہی اور کفارہ دے دے اپنی قسم سے وَإِذَا حَلَقَ الْكَافِرِ ثُمَّ حَنِسَ فِي حَالِ الْكُفْرِ عَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا حِنْسَ ایک آدمی نے قسم اٹھائی زمانے کفر میں کافر تھا اس نے قسم اٹھا لی پھر اس نے قسم کو توڑ ڈالا یا اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد اس قسم کو توڑ ڈالا تو کیا آپ کفارہ دے گا کہتے ہیں نہیں بھائی اس زمانے کفر کے اندر قسم اٹھائی تھی اس کا کوئی اعتبار نہیں اس کی وجہ سے کفارہ بھی نہیں وجہ یہ کہ قسم اللہ کی تعظیم اللہ کے نام کی تعظیم کے طور پر کھائی جاتی اللہ کی تعظیم کے لیے کھائی جاتی ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی اللہ کی تعظیم کے لیے اور جب کفر تھا اس کے ساتھ تو کفر میں تو اللہ کی تعظیم نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا تو کفر جب کفر پر ہے تو معلوم ہوا اللہ کی تعظیم نہیں اس کے دل میں اگر اللہ کی تعظیم ہوتی تو کیا کر دیتا کفر کو چھوڑ دیتا تو اس کے دل میں اللہ کی تعظیم نہیں لہٰذا قسم کے اندر بھی اللہ کی تعظیم ہے تو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں بھائی جب دل میں اللہ کی تعظیم نہیں ہے تو قسم میں بھی نہیں آ پائی بھائی اس کی قسم کا بھی اعتبار نہیں بھائی فری پھر وہ حانس ہو گیا کفر کی حالت میں ہی کفر کی حالت میں اس نے قسم توڑ ڈالی اور بعد اسلام میگی یا اسلام لانے کے بعد فلا ہنسا گی تو اس پر خاند ہونا نہیں ہے یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹی اس پر کفارا نہیں وہ منہ نفسی لم محرم بھائی ایک شخص کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے کہ یہ چیز میرے اوپر حرام ہے تو کیا وہ چیز حرام ہو جائے گی کہتے ہیں نہیں بھائی وہ چیز اس پر حرام نہیں حرام نے تو قسم اٹھا لی اور یاد کیے یہ بھی قسم کے درجے میں قسم کے درجے میں تو وہ چیز اسی طرح حلال ہے اور جب اس کو استعمال کرتا ہے تو اب کیا کرے قسم کا کفارہ دے دے کہتے ہیں وہ منحرم اور جس نے حرام کر لیا اپنے اوپر کسی چیز کو مم ما یم ہو ان چیزوں میں سے جس کا وہ مالک ہے یہ ضروری نہیں مالک ہونا بس کسی ویسے قید بڑھا دی بھائی تو ان چیزوں میں سے جن کا وہ مالک ہے لم یا پھر تو وہ حرام نہیں ہوگی وہ علیہ ہی تباہ ہو اور اس شخص پر واجب ہے کہ اگر اسے حلال سمجھے قسم کا کفارا اسے جائز سمجھے بھئی وہ حرام ہوئی نہیں تو جائز سمجھنے کا کیا مانا بھئی مانا حرام ہوئی ہی نہیں جائز سمجھنے کا مانا یہ کہ اسے استعمال کر لے وہ کام کر لے یہ مراد ہے تو پھر اب اس کا کفارا ہے بھئی کہا بھائی کہ ہر حلال چیز میرے اوپر حرام ہے ہر حلال چیز میرے اوپر حرام ہے بھائی آپ جانتے ہیں جب اس طرح کہ قسم کے درجے میں ہے آپ اس سے کیا, کیا سمجھا جائے گا کس کس چیز کے سلسلے میں یہ قسم واقع ہوئی ہے کہ وہ کام وہ چیز استعمال کرے گا تو قسم ٹوٹے گی کہتے ہیں بھائی غور کے اندر عام لوگوں میں کیا سمجھا جاتا ہے اگر کوئی کہے کہ ہر چیز مجھ پر حرام ہے کھانے پینے کی چیزیں اس سے مراد لی جاتی ہیں اور چیزیں مراد نہیں ہوتی لہٰذا کھانے پینے کی چیزوں کے سسلے میں اس کی یہ قسم ہوئی ہے اب جب کوئی چیز کھا لے گا تو قسم ٹوٹ گئی کوئی چیز پی لے گا تو قسم ٹوٹ گئی تو آپ کا فارا دے گا تو کہتے ہیں فہم خالق الحلال حرام اگر کسی شخص نے کہا کہ ہر حلال چیز جو ہے وہ مجھ پر حرام ہے فال تامی و شراب تو یہ قسم صرف کھانے اور پینے پر پینے والی چیزوں پر ہے مگر یہ کہ وہ نیت کرے اس کے علاوہ کی اگر اس کے علاوہ چیزوں کی نیت کی ہے پھر اور چیزیں بھی اس میں داخل ہو جائیں گی مثلا اس نے اس میں بیوی بی کی بھی نیت کر لی سمجھ میں آیا جی تو پھر وہ بھی داخل ہو جائیں گی بھائی وہ من نہ دارا نہ منت بھئی منت ماننا اب چند مسائل منت کے درمیان میں صاحب قدوری بتلائیں گے بھئی یاد رکھیے یہ یا منت بھی قسم کی طرح ہے بھئی قسم کی طرح منت ایک شخص مانتا ہے بھائی کیا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں سو نفل پڑوں گا یا اے اللہ میں ایک ایک ہزار روپئے آپ کے راستے میں صدفہ کروں گا اس کو کیا کہتے ہیں منت کہتے ہیں لیکن منت کے سلسلے میں قیمتی ضابطہ یاد رکھیے گا ہمیشہ زندگی بھر کے لیے منت ایسی چیز کی جائز ہے جو عبادت ہو غیر عبادت کی منت ماننا درست نہیں منت کس چیز کی درست ہے عبادت کی بھائی مثلا بھائی صدقہ کرتا ہے یا عبادت ہے یا, عبادت ہے یا نہیں بھائی تو یہ میرا کام ہو گیا تو اللہ میں صدقہ کروں گا یا اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دس روزے رکھوں گا بھائی روزہ عبادت ہے یا نہیں روزہ عبادت ہے تو منت صحیح ہے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں حج کروں گا بھئی حج عبادت ہے عبادت نہیں تو عبادت کی منت ہونا ضروری ہے بھئی عبادت کی ایک آدمی کہتا ہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بابے کی قبر پہ چادر چڑھاؤں گا سمجھ میں یہ درست نہیں ہے بھائی سمجھ میں یہ درست نہیں چادر وغیرہ یہ تو ویسے ہی چڑھانا بھائی بدعات میں بداعت ہے گنا کے کام ہیں اور منت میں تو اس کا عبادت ہونا ضروری ہے پھر یاد رکھیے ویسے عبادت بھی نہیں کسی نہ کسی وقت وہ عبادت فرض یا واجب بھی ہوتی ہو کیا ہو وہ عبادت کسی نہ کسی وقت فرض یا واجب بھی ہوتی ہو اگر فرض یا واجب کبھی بھی نہیں ہوتی تو ایسے عبادت کی منت بھی صحیح نہیں ایک آدمی نے منت مانی اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پانچ پاروں کی تلاوت کروں گا اب آپ بتائیے تلاوت عبادت ہے یا عبادت نہیں تلاوت عبادت ہے لیکن صرف عبادت ہونا کافی نہیں بلکہ کسی نہ کسی وقت وہ فرض یا واجب بھی ہوتی ہو اور آپ جانتے ہیں نماز کے اندر تلاوت کیا ہوتی ہے فرض ہے لہذا یہ منت صحیح ہوئی یا ایک آدمی کہتا ہے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دس روزے رکھوں گا روزہ عبادت ہے لیکن دوسری شرط کیا تھی کیسے عبادت ہو جو کبھی نہ کبھی فرض یا واجب بھی ہو اور آپ جانتے ہیں سال میں رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں تو لہذا یہ منت بھی صحیح اب آپ مجھے بتائیے ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں گا بھائی سبحان اللہ کہنا عبادت ہے یا عبادت نہیں ہے بھائی yes. عبادت ہے بھائی لیکن پھر یہ کہیں بھی فرض یا واجب نہیں حتی کہ نماز میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں بھائی وہ بھی فرض یا واجب ہا. نہیں تو سبحان اور عبدی یا سبحان اور العظیم جو ہم پڑھتے ہیں وہ واجب نہیں ہے وہ سنت ہے بھائی آپ پڑھ چکے ہیں بھائی حتی کہ کوئی ان کو بالکل نہ پڑے نماز پھر بھی ہو جائے گی اگرچہ کامل نماز نہ ہوئی لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی اب آپ بتائیے ایک شخص نے منت مانی اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھوں گا تو کیا یہ منت ہوئی یا نہ ہوئی یاد رکھیے یہ یا منت ہو گئی کیونکہ رومر بھر میں کم از کم ایک مرتبہ درود کا پڑھنا واجب ہے قرآن میں اللہ نہیں فرماتے یادین وسلم و تسلیمہ اللہ حکم دے رہے امر ہے اور امر پر تو عمل کرنا واجب چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ واجب اسی طرح بتائیے بھائی ایک شخص نے منت مانی اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھوں گا منت ہوئی کہ نہ ہوئی منت ہو گئی بھائی کیونکہ کلمہ پڑھنا بھائی کلمہ توحید توحید کلمہ توحید فرض ہے یا نہیں ہر شخص پر بھائی کلمہ توحید فرض ہے اب ایک شخص نے منت مانی اگر میرا الا یہ کام ہو گیا تو میں کھلا مسجد جو ٹوٹی پھوٹی ہے وہ تعمیر کروا دوں گا آپ بتائیے منت ہوئی یا نہ ہوئی بھائی منت نہ ہوئی منت بھائی مسجد کی تعمیر کبھی کسی پر فرض ہے تو یہ عبادت ہی ہے بھائی اللہ کی رضا کے لیے بنا رہا ہے لیکن یہ فرض نہیں کبھی بھی منت کے مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں اچھی طرح تو کہتے ہیں وہ منتظر مت لن پی اور جس شخص نے منت مانی نہ مطلق مطلق منت بھائی کوئی قید نہیں لگائی کوئی شرط نہیں لگائی یعنی کا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دس روزے رکھوں گا بس ویسی کا میں منت مانتا ہوں اللہ کے لیے میں دس روزے رکھوں گا کوئی شرط لگائی اگر یہ کام ہو گیا نہیں ویسی کا میں اللہ کے لیے منت مانتا ہوں کہ کتنے روزے رکھوں گا کوئی شرط نہیں کہ یہ کام ہوا یا یہ کام نہ ہوا ویسے ہی بس منت مان لی مطلق کوئی شرط کرنے کی تو کہتے ہیں اب اس منت کو پورا کرنا اس پر ضروری ہے کیا کرے اس منت کو پورا کرے وہ دس روزے رکھے بھائی یہ مانا وہ من نظر کان اور جس نے مطلق منت مانی یعنی شرط نہیں لگائی فال الوفاء ابھی تو اس پر واجب ہے بھائی اس کو پورا کرنا ولہ کا نظر شرط ان فو جدا شرط ہل وفا ابین بھائی یاد رکھیے بھائی ایک اور بڑی قیمتی بات آپ کو بتلا ہوں بھائی اگر ایک انسان منت مانتا ہے کسی ایسے کام کی کہ جس کام کے ہونے کو وہ چاہتا ہے تمنا ہے یہ کام ہو جائے تمنا ہے یہ کام ہو جائے بھائی منت مانتا ہے بعض اوقات انسان کسی کام کے ہونے کی منت مانتا ہے بعض اوقات کسی کام کے کسی کام کے ہونے کو چاہتا ہے بعض اوقات کسی کام کے نہ ہونے کو چاہتا ہے تو دونوں میں فرق ہے بھائی اب ایک آدمی نے منت مانی ایسے کام کی جس کے ہونے کو وہ چاہتا ہے خواہش ہے یہ کام ہو جائے تمنا ہے کہ یہ کام ہو جائے مثلا بیمار ہے اللہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو, تو میں آپ کے لیے ایک حج کروں گا دیکھو اب کس چیز پر منت مان رہا ہے حج کی تو منت مان رہا ہے کس فیل پر صحت یابی پر کہ میں صحت یاب ہو جاؤں اور یہ صحت یابی وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا خواہش ہے اس کی یا نہیں خواہش ہے تو یاد رکھیے اس قسم کے کام کے ہو جانے کی صورت میں جو منت جس چیز کی مانی ہے وہ کام کرنا پڑے گا اب یہ شخص اگر صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس پر حج کرنا ضروری ہے حج کے لیے جائے نہ ضروری یا اسی طرح ایک شخص کہتا ہے اے لا اگر یہ ملازمت مجھے مل گئی تو میں سو نفل پڑھوں گا بتائیے ملازمت کا ملنا خواہش ہے یا نہیں ہے اس کی تو ایسے کام جب ایسا کام ہو جائے تو جو منت مانی ہے اسی کو پورا کرنا پڑے گا جو منت مانی ہے اسی کو تو اب ملازمت مل گئی تو پھر سو نفر یا کسی نے منت مانی اے اللہ اگر میرا بھائی جیل سے چھوٹ گیا تو میں ایک ماہ کے مسلسل روزے رکھوں گا تو یہ دیکھو ایسے کام پر منت مان رہا ہے جس کے ہونے کو وہ چاہتا ہے جس کی خواہش ہے کہ بھائی جیل سے چھوٹ جائے تو جس چیز کی منت مانی ہے وہ وہی کام کرنا پڑے گا سمجھ میں آیا میں وہ کہتا ہے مثلا میں پورا سال روزے رکھوں گا تو پورے سال کے کیا کرنا پڑیں گے روزے رکھنا پڑے اور اگر ایسے کام کی منت مانی جس کے نہ ہونے کو چاہتا ہو جس کے مثلا کہا اگر میں تم سے بات کروں تو میں دو روزے رکھوں گا کیا کہا اگر میں تم سے بات کروں تو میں دو روزے رکھوں گا اب آپ بتائیے بات کرنے کو وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا نہیں چاہتا. چاہتا اور پھر اس نے وہ کیا کیا بات کر لی تو اب اس صورت کے اندر یاد رکھیے جو منت مانی تھی چاہے تو اسی کو پورا کر لے اور چاہے تو صرف قسم کا کفارہ دے دے کیونکہ یہ قسم کے درجے میں ہے کیا کریں ایسے کام کی منت مانی جس کے نہ کرنے کی خواہش ہے نہ ہونے کی خواہش ہے تو یہ قسم کے درجے میں ہے لہذا اگر اس کام کو کر لیتا ہے تو پھر جو منت مانی تھی یا تو اسی کو کیا کر لے پورا کر لے یا چاہے تو قسم کا کفا مثلا ایک آدمی نے منت مانی کہ اگر میں تمہارے گھر میں داخل ہوں تو مجھ پر ایک سال کے روزے رکھنا ضروری ہے میں ایک سال روزے رکھوں اگر میں تمہارے گھر آیا اب آپ بتائیے یہ اس کام کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا معلوم وہ گھر میں وہ آنا نہیں چاہتا تو ایک چیز کے نہ ہونے پر وہ کیا کر رہا ہے منت مان رہا ہے اور پھر وہ اس گھر میں چلا گیا تو اب کیا اختیار ہے اسے چاہے تو جو منت مانی ہے اسی کو پورا کرے اب سال بھر روزے رکھے اور چاہے تو قسم کا کفارہ دے دے بھائی آسان کا سمجھ میں آ گئی تو کسی کام کے کرنے کے جو ما, آ, آ, کسی کام کے ہونے پر منت مانی جس کے ہونے کو وہ چاہتا ہے جس کی تمنا ہے تو سورت میں وہی, وہی منت پوری کرنا پڑے گی اور اگر کسی کام کے نہ ہونے کی منت مانی جس کے نہ ہونے کو وہ چاہتا ہے تو اس سورت میں اختیار ہے چاہے تو جس چیز کی منت مانی ہے وہی کرے اور چاہے تو قسم کا کفارا دے دے اب دیکھیے کتاب پر و ان اللہ کا نظر اور اگر معلق کر دیا اپنی منت کو کسی شرط کے ساتھ کہ اگر یہ کام ہوا تو, یہ تو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا منت کو فوا جادہ شرط آپ فہو جدہ شرط فوجی دا شرط تو شرط پائی گئی الوفا نظر تو اس شخص پر واجب ہے پورا کرنا نفس نظر کو نفس منت ہی کو کیا کرنا پڑے گا ایک آدمی نے کیا کیا اپنی منت کو معلق کر دیا بھی شرط کسی شرط کے ساتھ کیا کہا تھا اگر میں تمہارے گھر آیا تو ایک سال کے روزے رکھوں گا تو اپنی منت کو ایک سال کے روزوں کو کس کے ساتھ معلق کر دیا شرط کے ساتھ اور شرط کیا لگائی اگر میں تمہارے گھر آؤں فہوجی دا شرط بس شرط پائی گئی فال ہل وفاف سی نظر تو اس شخص پر واجب ہے الوفا پورا کرنا کیا پورا کرنا بینفسی نظر نفسی نظر ہی کو پورا کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آئی وہ اور روایت کیا گیا ہے انا ابا حنیف رحم اللہ تعالی کے حنیف رحم اللہ جو ہیں ہے رجا نے اسے رجوع کر لیا تھا ولا اور فرمایا ادا خال اگر کہا کسی شخص نے ان فالتو کا اگر میں نے ایسا کام کیا فال یا حج تم تو مجھ پر ایک حج فرض ہے او سو مساتن یا ایک سال کے روزے فرض ہیں او ساتون او صداقات ما خاتما کو یا مجھ پر صداقہ کرنا چیز کا ہو جس کا میں مالک ہوں جن جن چیز جتنی چیزوں کا میں مالک ہوں اگر میں نے یہ کام کیا تو اپنی ساری مملوکہ چیزیں کیا کر دوں گا صداقہ کر دوں گا اب آپ بتائیے ان فال تا اگر میں نے وہ کام کیا تو میں حج کروں گا معلوم کام کرنا چاہتا ہے اس کو نہیں کرنا چاہتا <تصفح> نہیں کرنا چاہتا اور اس صورت میں, میں نے کیا بتلایا تھا <تصفح> چاہے تو نقص نظر کو پورا کرے چاہے تو کفارہ <تصفح> دے دے تو کہتے ہیں اجزا کا کفارتین تو کافی ہے اس کے لیے اس میں کفارہ یمین بھی وہ قول محمدین رحمہ اللہ تعالی اور یہی قول ہے امام محمد رحم اللہ کا مسئلہ سمجھ میں آیا پھر دیکھیے ذرا اس مسئلے کو گئی کہتے ہیں وہ اللہ کا نظرطِن اگر معلق کر دیا منت کو کسی شرط کے ساتھ فوجدہ شرطوں تو شرط پائی گئی فعل ہل وفا اوبی نظر تو اس شخص پر واجب ہے پورا کرنا نفس منت کو ہی پہلے یہ قول تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا وہ فرماتے تھے اس کے اندر بھی جس چیز کی, کی منت مانی ہے وہی کرنا پڑے گی ایک آدمی نے کہا تھا میں نے یہ کام اگر کیا تو حج کروں گا اب آپ بتائیے وہ حج وہ کام کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا, چاہتا نہیں کرنا چاہتا اور اس صورت میں میں نے کیا بتلایا اختیار ہے امام صاحب کا لیکن پہلا قول تھا کہ وفا بھی نفسی نظر جو منت مانی ہے اسی کو کرنا پڑے گا حج کی منت مانی ہے تو حج ہی کرنا پڑے گا پھر رجوع, روایت کیا گیا کہ انہوں نے رجوع کیا اس سے اور فرمایا کہ اگر کس نے یوں کہا تو پھر اس صورت میں کفارہ یمین بھی کافی ہے صورت سمجھ میں آ گئی چلیے بس کریں بسم حقیقت